اصل کی کہاوت اللہ کے نزد کا آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے